تیسری بات فہمی ہے کہ علماء جو ہیں وہ کبھی میدان میں اترے ہی نہیں کبھی انہوں نے جہاد نہیں کیا جب تک وہ خود اصل نہیں اٹھاتے جہاد نہیں کرتے تو ہم ان سے فتوے نہیں لیں گے اور علماء جو بھی وہ دور ہیں ہم سے ہم کہاں ان سے بات کر سکتے ہیں اب اگر جہاد کے کو سامنے کوئی سوال کرنا لمبا سوال کرنا ہے سمجھنے کے لیے تو ہم سے کوئی بات کرنے کی تیار ہی نہیں یہ تو کہنے کی بات ہے کہ علماء موجود ہیں سامنے لاؤ دکھاؤ کہاں ہے تمہارا علما اور یہ بھی میں صرف یہ کہوں گی جھوٹا بہتان ہے میں آج کی بات نہیں کرتا آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ علماء ماشاءاللہ ہر جگہ پر ہیں شیخ بن باز ویسے میں علم البانی کے زمانے کی بات میں کرتا ہوں کیونکہ یہ مسائل اس ان دنوں زیادہ گرم تھے اور انہی علماء کے متعلق بات ہو رہی ہے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ طائف میں ہر سال آتے تھے چھٹیوں میں چھٹے گزارنے کے لیے ہر فرض نماز کے بعد ان کا درس ہوتا تھا ہر فرض نماز کے بعد پانچ نمازیں پانچ دس مسجد میں اور مغرب اور عشق کے درمیان میں خاص مجلس ہوتی تھی کسی ساتھی کے گھر میں ایک شکیب قرآن مجید کی کوئی آیت بھی تلاوت کرتا تھا وہی قرآن مجید بھی, بھی سناو. مجلس میں قرآن مجید سناتے اور پھر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے رحمت اللہ علیہ اور میرے استاد خود ان کے شکیل وہ فرماتے ہیں اللہ کے قسم کہ ان کی مجلس میں تیس سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے مسجد میں یوں لگتا تھا کہ جدہ مکہ مدینہ طائف کے لوگ سارے کے سارے علماء بن چکے ہیں کوئی سوال ہوتا ہم خود ان سے سوال کرتے ان کے ساتھ بیٹھتے یہ لوگ جو کہتے کہ علماء تو بڑے بڑے محلوں میں ہیں بڑے بڑے اونچی جگہوں پر بیٹھے ہیں وہ نیچے آئے تو ہم ان سے بات کریں کہاں تھی یہ لوگ اس وقت کیوں نہیں جاتے تھے کیوں سوال کرنے کے نہیں جاتے تھے کسی روکا تھا انہیں شہساد حفظان آج بھی زندہ ہے دو تین سال پہلے جدہ میں تقریباً تین چار مرتبہ ان کا مفت جگہ پہ درس ہوا اور جو لوگ آئے وہ سو سے زیادہ نہیں تھے کہاں گئے لوگ جو کہتے ہیں علماء ہم سے دور ہیں ہم سے بات نہیں کرتے لجل دائمہ کا نمبر موجود ہے ان کا پوسٹ ایڈریس موجود ہے آپ نے خط لکھوں میں نے جواب نہیں دیا جالیات کے دفاتر کے نمبر موجود ہیں آپ نے کبھی فون کیا کسی آگے آپ کے منہ پر فون بند کر دیا جواب نہیں دیا آپ کا میرے بھائی صرف یہ کہنے کی باتیں ہیں لوگوں کو اپنے علماء سے دور کرنے کے لیے صرف غلط فہمی ہی نہیں بلکہ دل کے اندر نفرت اور بغض پیدا کرنا ہے ماشاء اللہ ماشاءاللہ جی وہ تو اسے پوچھ چھپتے رہتے ہیں تو البیان بھائی فرمانے کے البیان میں ایک چھوٹا سا کتابچہ نکلا ہے جس میں علماء کے فون نمبر بھی ہیں اور ایڈریس بھی اور پوسٹ ایڈریس بھی میرا خیال سب کچھ ہے اس کے اندر جی موجود ہیں سارے یہ صرف کہنے کی باتیں کچھ بھی نہیں ہے حقیقت آنکھوں کے سامنے ہے یعنی آپ کیسے